نہارا و شمس ومدی فلاس بحروم اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے تو یہ چار آیات مقدسہ ہیں جو کہ ہم نے تلاوت کی ہیں اور اللہ تمہار و تعالیٰ نے ان آیات مقدسہ میں ارشاد فرمایا ہے کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا کھولنے سے مراد ہے یعنی بند ہونا یا تو یہ ہے کہ دوسرے سے ملا ہوا تھا ان میں فصل فاصلہ پیدا کر کے انہیں کھولا یا یہ مانا ہے کہ آسمان بند تھا باہی مانا کہ اس سے بارش نہیں ہوتی تھی زمین بند تھی کہ اس سے روزگی پیدا نہیں ہوتی تھی تو آسمان کا کھولنا یہ ہے کہ اس سے بارش ہونے لگی اور زمین کا کھولنا یہ ہے کہ اس سے سبزہ پیدا ہونے لگا چنا کہ ارشاد خدا بندی ہے اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی یعنی پانی کو جانداروں کی حیات کا سبب کیا تو بعض مفتصرین نے کہا کہ معنی یہ ہے کہ ہر جاندار پانی سے پیدا کیا ہوا ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے متفع مراد ہے تو کیا وہ ایمان لائیں گے اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے انہیں جی مضبوط پہاڑوں کے کہ انہیں لے کر نہ سانپے اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں رکھی کہ کہیں وہ راہ پائیں یعنی اپنے سفروں میں اور جن مقامات کا فصد کریں وہاں تک پہنچ سکیں اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا نگاہ رکھی گئی یعنی گرنے سے کہ وہ گر نہ جائے اور وہ یعنی کفار اس کی نشانیوں سے رو گرداہ ہیں یعنی آسمانی کائنات سورج چاند ستارے اور اپنے اپنے اخلاق میں ان کی حرکتوں کی کیفیت اور اپنے اپنے مطالعے سے ان کے طلوع و غروب اور ان کے عجائب احوال جو ثان عالم کے وجود اور اس کی وحدت اور اس کے کمال قدرت و حکمت پر دلالت کرتے ہیں تو کفار ان سب سے آراز کرتے ہیں اور ان دلائل سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو فرمایا وہی ہے جس نے بنائے رات اور دل یعنی رات تاریخ کے اس میں آرام کریں اور دن روشن کے اس میں مواش وغیرہ کے کام انجام دیں اور سورج اور شام ہر ایک ایک گھیرے میں تیر رہا ہے یعنی جس طرح کے تیراک پانی میں تیرتا ہے اس طرح یہ بھی جو ہے وہ تیر رہے ہیں تو یہ آیاتی مقدسہ جو آپ نے سماج فرمائی ہیں اس میں دیکھیے اللہ کبارکا وطاعلی جلد لہو نے اپنی وقدانیت اور الویت کا درس جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے دیکھیے بعض ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتے ہیں کہ بعض چیزوں کو پانی سے نہیں بنایا گیا لیکن قرآن کی اس آیت میں جو کہ ابھی آپ نے سنی ہے اور اس میں آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ اللہ دورہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا اور اس میں جو اعتراض ہوتا ہے اس میں بھی قرآن کریم کی بعض لوگ جو ہیں وہ مطلب آیات بھی پیش کرتے ہیں دیکھیے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے مختلف اشیاء کو مختلف چیزوں سے پیدا کرنے کے متعلق فرمایا ہے جیسا جیسے سورہ نور کی آیت نمبر پینتالیس تو تمام چلنے پھرنے والوں کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے سورہ حجر میں ہے پھر اس سے پہلے ہم نے جنات کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا اور سورہ آل عالم میں ہے ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا پورا آراف میں ہے کہ وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا پورا کولمبیا میں ہی اور جس مریم نے اپنی عفت کی حفاظت کی تو ہم نے اس نے اپنی روح پھونکی اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو تمام جہانوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا تو پھر احادیث میں ہے کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ قاہرا صحیح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے اور جنات کے بغیر دوے کی آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تم کو بتائی گئی تو یاد رکھیے زندگی اور قوت میں ایک باریک فرق ہوتا ہے زندگی ایک طرح سے عزویاتی ڈھانچہ ہوتا ہے اور جبکہ قوت حیات کو اس ڈھانچے کا مقدر کردہ کام سر انجام دینا ہوتا ہے یہ نظریہ جو کسی حد تک مشکل سے سمجھ میں آتا ہے ایک مثال کے ذریعے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ زمین میں کچھ وائرس اور کچھ بیکٹیریا اپنے ارد گرد کے حالات کی وجہ سے اپنی کارگزاری ظاہر نہیں کر سکتے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 تو آئے کریمہ میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ زندہ ہونا جو قوت حیات کے مترادق ہے تو اب دوبارہ اگر آپ آئے کریمہ کی طرف لوٹیں اس کے اصل معنی اس طرح ہے کہ ہم نے تمام زندہ چیزوں کو پانی سے پیدا کیا تو اب دیکھیے پندرہ صدیاں قبل زندگی کا تصور جانوروں تک محدود تھا بعض حلقوں میں نباتات پودوں کو بھی زمرے میں شامل کیا جا سکتا سمجھا جاتا تھا جبکہ دوسری طرف یہ آئے انتہائی سراحت سے جانوروں اور نباتات سے ماورہ نظریہ پیش کرتی ہے تمام چیزوں کی تعریف میں چیز کے نظریے سے قوت حیات بہت سی نو کی چیزوں کا احاطہ کرتی ہے قرآن کے اس ایک بیان سے قوت حیات کے نظریے کو اتنی وسعت مل جاتی ہے کہ یہ وائرس اور ڈی این اے مالیکیول وغیرہ کا مکمل احاطہ کر لیتی ہے اس پر ایک سائنسی حقیقت کو چودہ سزیاں قبل ہی انسانیت کو بطور پیش بھی بتا دیا گیا اور پھر قوت حیات پانی ہی سے نکلتی ہے اور پانی ہی سے توانائی حاصل ہوتی ہے آیت مبارکہ تخلیق خلقنا نہیں کہتی بلکہ کہتی ہے قوت بھی وجہ اللہ قوت بھی اور ساتھ ہی اس کے بعد آیت اس اعلان پر ختم ہوتی ہے کہ پھر وہ کیوں نہیں مانتے اس کا اشارہ کفار کی طرف ہے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 جسے ڈی این اے کہتے ہیں تو قوت حیات صرف کسی سالمیہ میں ہوتی ہے اگر یہ سالمہ صرف پانی ہی کے سالمیہ سے پیدا ہوتا تو یہ آج اس طرح سے ہوتی کہ ہم نے تمام زندہ چیزوں کو پانی سے پیدا کیا جبکہ قوت حیات ایک نئے اور ایک ہی جیسے سالمیہ کی بناوٹ ہے جس میں نامیاتی کیمیا یعنی کیمیکلز اصلی یا ابتدائی سالمیہ سے حاصل ہوتے ہیں تو جدید علم حیاتیات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پانی کے سالمیوں کے ایچ پازیٹو اور آئن او ایچ نیگیٹو رواں برکی پارے کے جواہر اور یا جوہر کے ذریعے پیدا ہو سکتے ہیں خاص طور پر اے ٹی پی جو فاسفورس امینو ایسڈ اور شکر کا مرکب ہوتا ہے کہ آمریز کے عمل میں پانی ایچ پوزیٹو آئن ہی استعمال ہوتا ہے اور تابقات پریٹیم یعنی ہائیڈروجن کے ساتھ تجربات نے یہ ظاہر کیا ہے کہ ڈی این اے فالمیہ ہائیڈروجن آئن صرف پانی ہی سے حاصل ہوتے ہیں اسی تجربے نے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ ہائیڈروجن آئن جسے حرکت پذیر ہائیڈروجن کہتے ہیں رائبوز شکر اور امینو ایسڈ نکلائڈ کے ذریعے ایک مسلسل برقی میدان پیدا کرتا ہے اس طرح وہ بنیاد تیار ہوتی ہے جس پر قوت حیات برقرار ہوتے جیسا کہ میں نے بارش کے موضوع پر پہلے ہی بیان کیا کہ قوت حیات اس وقت حرکت پذیر ہوتی ہے جب کہ یہ برقی میدان بیکٹیریا ایک زندہ مگر خادہ حالت میں ہوتا ہے یعنی بیکٹیریا حرکت پذیر ہو کر مزید پیدائش کے عمل میں لگ جاتا ہے تو اللہ کا و تعالی مطالعہ جلا نے اپنے پاک کلام میں ان رموز کو ان اسرار کو بیان فرمایا ہے اور یہ آئے مقدسہ جس میں رب کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جو ہے وہ مطلب پانی سے پیدا فرما رہے اس آئس کو پاک پرور ارشاد فرما رہا ہے اور آیت تنبر جو ہے وہ میری آپ کو بتاتا ہوں ارشاد خدا بندی ہے اللہ محمد صلی سیدینا و مولانا محمد الکرمی آئس نمبر نمبر تیس سور امبیا میں سے حصہ ہے یہ ایک جز ہے آئس نمبر تیس وزا النا مینل ما کل شہ ان وزا النا مینل می کل ہم نے ہر جاندار چیز ہے وہ پانی سے بنائی اب اللہ تبارک و تعالی نے سورج اور چاند کے بارے میں بھی فرما دیا کہ یہ اپنے اپنے مزار میں گوندر مطالعہ ضلع جلال جلالہ کی وحدانیت الوحیت اور اللہ کی قدرت سے متعلق ہے جو کہ رب نے بیان فرمائی ہے کہ یہ ہماری نشانیاں ہے اور دیکھ <سلام> کر کہ یہ خدا کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا اللہ تبارک کا مطالعہ ہی ہے کہ جو یہ معاملات چلا رہا ہے اسی کے ہر رہے ہیں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 کل نقطینہ وہ لینا ترجم ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی سے جانچنے کو اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے ان دو آیات مقدسہ میں میرا پاک پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزاق رکھنا ہے اس سے بلکہ پہلے فرمایا ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں حدیشگی نہ بنائی اللہ اکبر اس سے مراد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اپنے دلال اور انعد سے کہتے تھے کہ ہم حوابث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں عنقریب ایسا وقت آنے والا ہے ان جو ہے وہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی اس پر یہ آیت سے کوئی نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ دشمن رسول کے لیے یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہم نے دنیا میں کسی آدمی کے لیے ہمیں شدید نہیں رکھی فرمایا خالی گون تو کیا اگر تم انتقال کر جاؤ تو کیا اگر تم انتقال فرماؤ تو یہ ہمیشہ رہیں گے یعنی انہیں موت کے بندے سے رہائی مل جائے گی جب ایسا نہیں ہے تو پھر خوشی کس بات پر ہوتی ہے کس بات پر خوش ہوتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کل زا اکتل الموت ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بلائی سے برائی سے اور بھلائی سے یعنی راحت و تکلیف وطن تندرستی اور بیماری دولت مندی ناداری نفع و نقصان سے اور جانچنے کو یعنی تا سے ظاہر ہو جائے کہ صبر و شکر میں تمہارا کیا درجہ ہے اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے یعنی ہم تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں گے ہم جو ہیں وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا جو ہے وہ دیں گے کہ یہ ارشاد فرمایا گیا ہے اور ان آیات مقدسہ میں دیکھیں ربط آیت ربط آیت جو ہے وہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی جلد جلال ارشاد فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے آیتوں میں اللہ نے زمین اور آسمان زمین اور آسمان کی چیزوں سے اپنی الوحیت اور اپنی توحید پر استدلال دلال فرمایا تھا اب ان آیتوں سے یہ بتایا گیا ہے کہ زمین اور آسمان کی یہ عظیم الشان چیزیں اس لیے نہیں بنائی گئیں کہ ان کو بقا اور دوام ہو اور نہ ان چیزوں کے لیے بقا اور دوام ہے جن کے لیے یہ چیزیں <تصفيق> الحم وسلیٰ محمد الجود وبارک وسلم میری آواز اگر پال پر بھی آ رہی ہے تو آپ بھائی بتا دیں ذرا اچھا وائس اوکے ہے جی جزاک اللہ وہ اپ گریڈ کرنا تھا پال کو تو اس وجہ سے ذرا روم میں آتا بھی تھا تو آواز آپ بھائیوں کو نہیں آ رہی تھی جی شکر ہے کہ آواز آ گئی آپ بھائیوں کو الحمد جی, جی ارض میں یہ کر رہا تھا کہ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کی چیزوں سے اپنی الوہیت اپنی توحید پر استدلال دلال فرمایا تھا اب ان آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ زمین اور آسمان کی یہ عظیم الشان چیزیں اس لیے نہیں بنائی گئی کہ ان کو بقا اور دوام ہو اور نہ ان چیزوں کے لیے بقا اور دوام ہے جن کے لیے یہ چیزیں بنائی گئی ہیں یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی اور اس میں رہنے والے بھی سب جو ہے وہ فنا ہو جائیں گے یہ مطلب یہاں پر در جو ہے وہ دیا گیا کہ سب چیزوں کو اللہ تبارک وطا جل جلالہ نے جو ہے وہ فنا کر دینا ہے اور تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی اور تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مشرقین نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا رد کرنے کے لئے کہا کہ یہ ان قریب فوت ہو جائیں گے جیسے فلاں فلان, فلان شاعر فوت ہو گیا تھا پھر ان کا دین اور ان کی تحریک بھی ختم ہو جائے گی اور ان کے پیروکاروں کا جوش و خروش بھی ٹھنڈا پڑ جائے گا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر آپ وصال فرماتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں اس سے پہلے بھی انبیاء کرام الحم السلاۃ وسلام وسال پاتے رہے ہیں آپ سے پہلے کوئی بشت ہمیشہ نہیں رہا اور اے کفار تم خوشی سے کیوں بغلے بجا رہے ہو نبی پاک علیہ السلام کی وصال ہو جانے سے تمہیں کیا ہوگا تم بھی تو اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہو امام فخر الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اہتمال ہے چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں تو شاید آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے اس لیے فرمایا کہ آپ کا حال بھی دوسرے انبیاء علیہم السلام کی مثل ہے جس طرح وہ دائمن نہیں رہے آپ بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے اور وقت مقرر پر آپ کا وصال ہو جائے گا تو ہر نفس کے موت کو چکھنے پر اعتراض آت کے جواب بات میں بھی چند باتیں عرض کر دوں کہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے تو اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ نے بھی اپنے اوپر نفس کا اطلاع فرمایا ہے تو کیا اللہ نے بھی موت کا مزہ چکھنا ہے معاذ اللہ دیکھو قرآن کریم میں ہے سورہ انعام کی آیت نمبر بارہ ہے کصبہ علی نفس الرحمہ اللہ نے اپنے نفس پر رحم کرنے کو لازم کر لیا ہے تو جواب یہ ہے کہ اس آئٹ میں نفس سے مراد ہر نفس ممکن یا ہر نفس مخلوق مراد ہے اس لیے نفس کے عموم میں اللہ کی ذات داخل نہیں ہے پھر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ موت آنے کے بعد تم کس چیز کو چکھنا کہو گے کیونکہ موت کے بعد کسی چیز کو چکھنا متصور نہیں ہے اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ موت تو اس قسم کی چیز نہیں کہ جس کو کھایا یا چکھا جائے تو جواب یہ ہے کہ چکھنے سے مراد ہے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 پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بندے کو دنیا کے درمیان اور جو اس کے پاس اجر ہے اس کے درمیان اختیار دیا تو اس بندے نے اس کو اختیار کر لیا جو اس کے پاس ہے پھر حضرت سیدنا اللہ کے اکبر رضی اللہ تعالی ان رونے لگے اور ہمیں ان کے رونے پر تعجب ہوا پھر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس بندی کو اختیار دیا ہے تو اس میں رونے کی کیا بات ہے دراصل رسول پاک علیہ السلام کو اختیار دیا گیا تھا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر ہم میں سب سے زیادہ علم والے تھے پھر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اپنی صحبت میں اور اپنے مال میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان کیا ہے وہ ابو بکر ہیں اور اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت اور دوستی ہے مسجد کے ہر دروازے کو بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے سبحان اللہ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث تو اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے وصال کا پہلے سے علم تھا اور آپ کی موت اختیاری تھی اللہ تعالی نے آپ علیہ ہی و السلام کو دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک کا اختیار دے دیا تھا اور حافظ احمد بن محمد سلانی رحمتہ اللہ علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ جب آخری عمر میں نبی پاک علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آپ اس کا مسلسل بیان فرماتے رہے جب آپ نے حجت المداع کا خطبہ دیا تو آقا علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا مجھ سے حج کے احکام حاصل کر لو شاید کہ اس سال کے بعد میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا اور آپ لوگوں سے الوداع ہونے لگے تو لوگ اس حج کو حجت الوداع کہنے لگے جب رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم حجت الوداع کے بعد مدینہ لوٹے تو مکہ اور مدینے کے درمیان لوگوں کو مقام میں پر جمع کیا اور آپ نے ان سے خطبے میں فرمایا کہ لوگوں میں تمہاری مثل بشر ہوں عنقریب میرے پاس میرے رب کا پیغام آئے گا تو میں لبہ کہوں گا پھر آپ نے لوگوں کو یہ نصیحت کی یہ وہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھیں اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ خیر خواہی کریں سبحان اللہ سبحان اللہ تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا سے ظاہری پردہ فرمانا دراصل یہ کل نفسن زائقت الموت کے تحت وعدہ الہی کو پورا کرنا ہے ورنہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء ارام علیہم السلام کی اجسام کو زمین پر جو ہے وہ حرام کر دیا گیا ہے کہ زمین ان کو کھائے اور نبی انبیاء زندہ ہے اور ان کو روزی دی جاتی ہے اور اس کی دلیل بیت المقدس میں تمام نبیوں کو نماز پڑھا کر بھی نبی پاق علیہ السلام نے جو ہے وہ ساری امت کو اس پر جو ہے وہ گواہ فرما لیا یہ سارے انبیاء کرام جو کہ سرکار علیہ السلام سے پہلے دنیا سے ظاہری پردہ فرما چکے تھے وہ انتقال کے بعد بھی اپنے مزارات سے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرکار کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں اور سرکار حیاب ہیں اور وشال پائے ہوئے انبیاء سرکار کے مقتدی ہیں کیا بات ہے اس سما کی اور اس کیقیت کی کوئی اس کو کیسے بیان کرے اللہ اکبر کبیرا میرا پاپ پرور دگار وجل ارشاد فرما رہا ہے ذکر رحمانی ہوں کا فرون اور جب کافر تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں نہیں ٹھہراتے مگر ٹھٹھا کیا یہ ہیں وہ جو تمہارے خداؤں کو برا کہتے ہیں اور وہ رحمان ہی کی یاد سے منکر ہیں کلکل انسان اجل کم آیا تستا آدمی جلد باز بنایا گیا اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا مجھ سے جلدی نہ کرو و یا کو لتا ہاضر ان انکم تم اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو لو یا الم الزین کا فروخ یا رلا ان گم بلا ہم جم فرون کسی طرح جانتے کافر اس وقت کو جب نہ روک سکیں گے اپنے منہوں سے آگ اور نہ اپنی پیٹھوں سے اور نہ ان کی مدد ہو بل بغب فتب فلا یس نہ بلکہ وہ ان پر اچانک آ پڑے گی تو انہیں بے حواف کر دے گی پھر نہ وہ اسے پھیر سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی اور بے شک تم سے اگلے رسولوں کے ساتھ ٹٹھا کیا گیا تو منہری تو متحریگی کرنے والوں کا ٹھٹا انہیں کو لے بیٹھا یہ اکتالیس نمبر آئے تک جو ہے آپ نے سماعت فرمایا ہے اور یہ آج کے درس قرآن سے متعلق بھی یہی آخری آیات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی اب ان سے متعلق کچھ تفصیل مختصر عرض کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے ان آیات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے آیت نمبر 36 ہے میرا پاک رب ارشاد ورما رہا ہے اور جب کافر تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں نہیں ٹھہراتے مگر ٹھا اس کی شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیے جاتے تھے ابو جہل آپ کو دیکھ کر ہنسا کہنے لگا یہ نبی عبد مناب کے نبی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کیا یہ ہیں وہ جو تمہارے خداؤں کو برا کہتے ہیں یعنی آپس میں مذاق کرنے لگے سرکار سے ٹٹھا کر رہے ہیں اور وہ رحمان ہی کی یاد سے منکر ہیں یعنی کفار جو ہیں رحمان ہی کی یاد سے منکر ہیں کہتے ہیں کہ ہم رحمان کو جانتے ہی نہیں تو اس جہالت اور زلال میں مبتلا ہونے کے باوجود آپ علیہ سلام کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں اور نہیں دیکھتے کہ ہنسی کے قابل خود ان کا اپنا حال ہے ہنسی کے قابل تو ان کا اپنا حال ہے فرمایا آدمی جلد باز بنایا گیا اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا مجھ سے جلدی نہ کرو یہ آیت نظر بن حارض کے حق میں نازل ہوئی جو کہتا تھا کہ جلد عذاب نازل کرائیے اس آیت میں فرمایا گیا کہ اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا یعنی جو وعدے عذاب کے دیے گئے ہیں ان کا وقت قریب آ گیا ہے چناچے روزے بدر وہ منظر ان کی نظروں کے سامنے آ گیا جب اتنے کافر مارے بھی گئے اور اتنے کافر جو ہیں وہ قیدی بھی ہوئے چنانچہ فرمایا کسی طرح جانتے کافر اس وقت کو جب نہ روک سکیں گے اپنے منہوں سے آگ اللہ اکبر یعنی دوزخ کی آگ وہ اپنے منہوں سے نہ روک سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے اور نہ ان کی مدد ہو یعنی اگر وہ یہ جانتے ہوتے تو کفر پر قائم نہ رہتے اور عذاب میں جلدی نہ کرتے فرمایا بلکہ وہ ان پر اچانک آ پڑے گی یعنی قیامت قیامت جو ہے وہ اچانک آ پڑے گی تو انہیں بے حواس کر دے گی پھر نہ وہ اسے پھیر سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی یعنی نہ انہیں توبہ کی مہلت ہوگی نہ معذرت کی توبہ معذرت کی مہلت ہوگی اور بے شک تم سے اگلے رسولوں کے ساتھ ٹٹھا کیا گیا یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کا بھی کفار مذاق اڑاتے رہے تو مستخری کرنے والوں کا ٹٹھا انہی کو لے بیٹھا یعنی وہ اپنے استحصاب اور مسغری یعنی مذاق اڑانے کے ووال و عذاب میں گرفتار ہوئے اس میں نبی پاک علیہ السلام کی تسلی فرمائی گئی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے ساتھ استحضاء کرنے والوں کا بھی یہی انجام ہونا ہے کہ وہ اللہ تبارک و جل جلالہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے ان کے منہوں پر بھی آگ پڑے گی ان کی پیٹھوں پر بھی آگ ہوگی اور وہ جہنم کی آگ کو روک نہیں سکیں گے اور عذاب علیم عذاب عظیم میں گرفتار ہو جائیں گے اور اس عذاب کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالی کے قہر میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے اور ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے آمین اللہ آمین تم آمین وم علین البلا المبین الحمد للہ سورت المبیا آیت نمبر اکثر آپ نے جو ہے وہ درس سماعت فرمایا ہے تو انشاءاللہ شاء آیت نمبر 42 سے ہم پھر دس کا آغاز کل کریں گے